باللہ من بسم اللہ, الرحمن ومن اصدق من اللہ, قال اللہ تبارک و من اصد حدیث کال اللہ تبارت و تالایشان حبیب ہی مخبرم و آمرا تسلیم السلاۃ وسلام علیکدی رسول اللہ علی صحاب یا سید حبيب الله رامی قدر بعض شیعہ نما سنی جو حقیقت سنی نہیں ہوتے علماء نے ان کا مختلف انداز میں ذکر کیا ہے کہیں تو ان کا تفدیلی نام ہے اور کہیں کچھ اور نام ہے لیکن گرامی قدر پنجابی کی مثال ہے سو گز رسا اور سرے تے گنڈ یعنی اس پر جو گرہ لگائی جاتی ہے وہ اس کے کونے پر ہوتی ہے آخر میں کونے پر گانٹ لگاتی لگا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سوگد رسا اور سر پہ آخر پر گانٹ یہ ساری زندگی کیا بن کر رہیں لیکن آخر ان کا حشر جو ہوگا وہ رافضیوں میں ہوگا ان کا حشر رافضیوں میں ہوگا یہ رافضی آخر میں ہوں گے یہ ہر مقام پر ان کے الفاظ ان کے جناب تقریریں ان کی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں یہ نام تو اہل سنت کا کہلواتے ہیں حقیقت یہ رافضی ہوتے ہیں جتنے مسائل جتنے اختلافات ان کے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ رافجیوں سے انہوں نے لیے ہوتے ہیں اور رافزیوں سے وہ سوال لے کر اہل سنت و جماعت پر وہ سوالات کرتے رہتے ہیں تو کبھی آپ ایسے آدمی کو سنیں میری آواز آ رہی نہیں آپ ایسے آدمی کو کبھی سنیں تو پھر آپ یقین کر لیں کہ یہ سننی نہیں یہ رافضی ہے رافضی کی کس صورت میں آئے گا کیونکہ یہ دھوکے باز ہے فتنہ باز ہے تکیا کر کے آئے گا کیونکہ جس کا یہ مذہب ہے لا دینا لم تقیا اس کا دین ہی نہیں جس نے تقیہ نہ کیا ہو یعنی جھوٹ نہ اپنے اندر جس نے رکھا ہو گوٹ گوٹ کر بھرانا ہو اس کا دین ہی نہیں تو یہ اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ہم اس طرح اپنی رابذیت کو چھپا کر سنی بن کر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کا حق ادا کر رہے ہیں تو گرامی قدر یہ اہل سنت و جماعت پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں اور ایک نیا ان کا یہ الزام کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہم اہل بیت سے روایتیں نہیں لی یہ باتیں آپ پھر بھی سنیں گے آپ کو سننے میں ملیں گی لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بخاری شریف کا مقدمہ پڑھ لیں تو اس سے یہ جناب یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں وہ حدیسیں لی ہیں جو ان کے شرط کے مطابق ہیں انہوں نے یہ شرط مقرر کی ہے کہ ان کے شیخ سے لے کر صحابی رسول تک تمام راوی سکہ ہوں اور متصل ہوں سکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی مسلم ہوں عادل ہوں کامل ضبط ہوں اور جناب ان کی پوری کی پوری وہ عدالت جو ہے نا وہ واضح ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سکہ راویوں کی شرط رکھی ہے جو ان کے مطابق شرط پر پورے نہیں اترتے تو وہ جناب والا اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں لیتے ہم نہیں کہتے اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہم کہتے ہیں غلطی کا صدور ممکن ہے اور غلطیاں ہوئی ہوں گی تسامے ضرور ہوئے ہوں گے اور بعض جگہ کو میں بھی جانتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ امام بخاری کی اپنی ایک شر... شرط شرائط ہیں ان کے مطابق انہوں نے حدیثیں لی ہیں جو حدیث ان کے شرائط کے مطابق نہیں لے... میں ہوتی اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لیتے اب صحیح بخاری میں آئم اہل بیس سے حدیثیں کیوں نہیں لیں اس کی آپ ایک واضح ثبوت جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں نشین رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آئندہ آنے والے وقت میں یہ بات کام دے سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہوں امام باکر رضی اللہ تعالی انہوں ہوں ان دونوں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بالمشافہ علم حاصل نہیں کیا اور اسی طرح کیوں کہ امام جا پر رضی اللہ تعالی امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن 82 ہجری میں آپ کی جناب والا ولادت ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ 112 سال بعد پیدا ہوئے ہیں کوئی بات نہیں مفتی صاحب آئے ہیں تو کوئی بات نہیں تو 112 سال بعد یعنی ایک سو چورانوے ہجری میں امام بخاری جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ آپ تو تقریباً ایک سو بائیس تیئیس سال بعد پیدا ہوئے ہیں یعنی سن دو سو چار کے قریب آپ کی ولادت ہے ان ان دونوں بزرگوں نے امام جا صادق رضی اللہ تعالی انہوں سے بال مشافہ نہ تو ملاقات کی ہے نہ علم حاصل کیا ہے کیونکہ پکا جا کی بنیاد جو ہے ان سے ہے اس لیے کہ ان کے ارد گرد جو ماحول تھا آپ تھوڑی دیر پہلے سماپ برما رہے تھے کہ وہ ان کے ارد گرد راوی کس ماحول کے تھے کس کیٹاگر کے تھے کس جناب طریقے کے تھے اور کیسے وہ جناب والا راوی تھے ان کے بارے میں چند منٹ پہلے آپ نے سمادھ فرمایا ہے تو اس لیے کیوں ایمان جا پر سادک رضی اللہ تعالی انہوں کے قریب جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جناب جو جھوٹے تھے اور اہم اہل بیت پر جناب بہتان باندھتے تھے اعم اہل بیت پر طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور جناب والا ان میں ایک ابو ابو بصیر ہے جس کے بارے میں رجال کشی میں تنقیح المکال میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ ابو بشیر جو ہے وہ امام صاحب کو امام صاحب کو جناب یہاں تک کہتا تھا کہ اگر اما انا صاحبہ کوم لو ظفر ابھی ہاں جی تو امام صاحب کے بارے میں وہ تو یہاں تک یہ کہتا تھا کہ اگر امام صاحب کے ہاتھ میں دنیا لگ جائے تو وہ خوب اکٹھی کر لیں دنیا کے یعنی امام جا پر صادق رضی اللہ تعالی انو سے جناب ان دنیا کی لگن تھی دنیا میں مگن تھے دین کا کوئی ان میں شائبہ بھی نہیں تھا دن دن دین کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور اسی کے بارے میں جنابے والا رجال کشی والا لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس نے ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا اس کے پاس کتا آیا اور کتے نے اس کے کان میں پشاب کر دیا हा? اور دوسری روایت میں وہ کہتا ہے ایک دفعہ امام صاحب کے دروازے پہ تھا ابھی روایت آپ سن رہے تھے تو یہ امام صاحب کے دروازے پر آیا اس نے آ کے یت لوبو یت لوبا ادن پلم لہو پکال لہو کا نا مہنا تب فجاء قلبن پشاغ ری بجے ابھی بصیرن اس نے اجازت طلب کی تو امام جا پرسادت رضی اللہ تعالی اور وہاں اجازت نہ ملی تو اس نے کہا اگر میرے پاس کوئی بڑا سا پر بڑا ہوتا تو مجھے بھی اجازت مل جاتی یعنی امام صاحب کی ہاں اتنی بڑی گستاخی کہ امام صاحب کے پاس وہی وہ جا سکتا تھا جو دولت مند ہو پیسے والا ہو اور امام صاحب کو جناب ایسے نظرانے پیش کر سکتا ہو تو ایسے آدمی امام صاحب کے ارد گرد تھے اب ایسے لوگوں کی موجودگی میں ایسے لوگوں کی روایتیں جو ہیں امام بخاری کیسے قبول کر لیں جس کے کانوں میں کتے جو ہیں پیشاب کریں تو ان کی روایتیں امام بخاری کی شرائط پر تو پوری اترتی نہیں اور آپ دوسری بات کو یاد رکھ لیں آپ کہیں گے جی آپ امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ دیں سیدنا علی المرتضا کر اللہ وج الکریم کی بات کریں تو یہ میں عرض کروں گا کہ جو ہی خلافت پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر متمکن ہوئے تو جناب والا پھر کیا ہوا کہ ابن سبا یہودی نے گھیرا ڈال لیا اب یہ لا کہتے ہیں نہیں اس کا راوی ایسا ہے پلا ہے دمکا ہے تو اگر اس کا راوی ایسا ہے قزاب ہے جھوٹا ہے کیا ہے لیکن ان کی کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں تو معلوم ہوا سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ایسے جھوٹے راویوں سے روایت لے کر اپنے دین کو خراب کیا ہے اپنی کتابوں میں کیوں لکھی ہیں ایسی روایتیں لکھنی نہیں چاہیے تھی نا اگر جھوٹی تھی تو پھر نہ لکھتے تو اس کے بارے میں لیجیے گا دن لو بہلو بی بیت صادقون لو نخلو من من, من قدا علینا یک دب وا پر یس پوت سد کا نا بھی کس بھی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقل بری یا وکانہ مسلمہ تو یکی ہے او امام جعفر پر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اہل بیت باوجود صادق ہونے سے کذابوں سے نہ بچ سکے اور انہوں نے ہم پر بہتان باندھے ہمارے صدق کو ختم کرنے کی کوشش کی لوگوں کے سامنے ہمارے اوپر جھوٹی باتیں کرتے تھے اور لکھتا ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ سچے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان قذاب نے آپ پر جھوٹ باندھا اور دوسرا جناب کیا تھا وہ پانا میرمنی السلام عزیی اکذیبو علی الحی ابن صبا لا لا اللہ وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضٰی کرم اللہ وجہ کریم اللہ کی مخلوق میں حضور علیہ الصلات کو چھوڑ کر سب سے زیادہ سچے تھے ان پر بہتان باندھنے والا جھوٹ باندھنے والا عبداللہ بن سبا لانتی تھا اس پر اللہ کی لانت ہو اب ہم سنی تو ابن سبا یہودی کی روایتیں تو نہیں لیتے نا سپاہیوں کی کوئی روایت ہمیں قبول نہیں جب خود امام جا پر رضی اللہ ہو, تعالیٰ نہ ہو آپ یہ حکم فرما دیں تو پھر کبھی کوئی سنی ایسی روایت جس میں اس کے راویوں میں سے کوئی راوی عبداللہ اللہ بن سبا یہودی کا ماننے والا اس کے طریقے پر چلنے والا ہو ہم نہیں لیتے اور تیسری بات یہ ہے وہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ حسین بن علی علیہ السلام کو مختار قزاب سے واسطہ پڑا اور اس وہی لکھتا ہے وہ کان ابو عبد اللہ ہل حسین بن علی علیہ السلام قد ابتلا بل مختار سمتر ابو عبد اللہ الحار سی وبن پکال اکانا یقانا علی بن حسین وہ کہتے ہیں صرف یہی بات نہیں امام حسین علیہ السلام کو مختار کداب سے جو واسطہ پڑا ہے اس کے بعد جو ہے ابو عبداللہ اللہ حارث شامی اور بنان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ دونوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹی روایتیں گڑتے تھے پھر جناب والا امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن سعید کا ذکر کرتے ہوئے اور ابو خطاب کا ذکر کرتے ہوئے اور معمر کا ذکر کرتے ہوئے اور بشار کا ذکر کرتے ہوئے اور حمزہ کا ذکر کرتے ہوئے اور جناب سائد نہندی کا ذکر کر کے فرمایا ان سب پر اللہ کی لانت ہو ہٹ سکے اور جنہوں نے ہم پر بہتان باندھے ایسے لوگوں سے بھی نہ بند بچ سکے جو بے علم ہوتے ہیں ان پر غلط رائے کائم کرتے تھے ان قذابوں سے جو ہمیں کومت پہنچی ہے اس کے لیے ہم اللہ ہی کو کافی سمجھتے ہیں اللہ ان جھوٹوں کو گرم لوہے سے عذاب چکھائے کون کہتا ہے امام جا پر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نام لے لے کر سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم آپ کا نام لے کر اور آپ کے ساتھ جو قذاب تھا ابن سبا کا نام لے کر اور سیدنا امام حسین کے ساتھ جو مختار سکھمی تھا اس کا نام لے کر اور جنابے والا سیدنا امام حسین کے سبزادے جناب والا حضرت امام زین العابدین کا نام لے کر کے ان کے ساتھ دو قذاب تھے پھر جناب والا دوسروں کے اپنے ابا جان حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قذاب تھے اور آپ کے ساتھ جو قذاب تھے سب کا نام لے کر یہ بات واضح کر دی ان قذابوں سے اللہ جو ہے یہ کو سب کے سب کذاب ہیں اور بآلہ ہر الحدید اللہ ان کو اللہ ان کو لوہے کا لوہے کا عذاب چکھائے گرم لوہے کا عذاب چکھائے یہ کون کہہ رہا ہے امام جا پر سادک رضی اللہ ہو تعلی اب تبدیلیوں سے میرا سوال جی یہ ہے کہ جہاں اِمائے اہل بیت جو ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اِما اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتض کرم اللہ ال کریم فرماتے ہیں حضور علی سلاۃ وسلام آپ نے جناب والا آپ نے ایک کہ ایمان قلبی مار لسانی اقرار سے عمل کا کام ہے اور ابو سلط کہتے ہیں اگر اس روایت کی صنعت جو ہے کسی مجنون پر پڑھ کر دم کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے کالا سلطن لو کوریا حاضل اسنادو علا مجنون اوہ ابن ماجا میں یہ روایت موجود ہے اور اس حدیث کی سند میں کون کون سے ہیں حد صنا علی بن موسا الرضا ان ابی ہے ان جاپر بن محمد ان ہے ان علی بن حسین ان ابی ہے ان علی بن ابی طالب کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یہ اہل بیت کی سنت جو ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی مجنون کے گلے میں لکھ کر ڈال دی جائے اور جناب والا اس میں اس ساتھ کو پڑھ کر مجنون پر دم کر دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اہل سنت تو جناب اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں لیکن اہل بیت ایران کے ارد گرد یہ تقیہ بات جو ہے ہاں جی یہ تکیا جو ہیں یہ کداب جھوٹے راوی جو, جو, جو ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے آئمائ اہل بیت پر بڑے بڑے, بڑے بوتار باندھے بڑی بڑی, بڑی باتیں کی اور جنہوں نے آئمائ اہل بیت پر ایسی ایسی باتیں کی کہ آئمائ اہل بیت کے بارے میں کہا کہ جناب والا امائ اہل بیت کو تو توشہد بھی نہیں آتا تھا ہاں نماز میں تو بھی نہیں آتا تھا تو یہاں تک لفظ کہیں ہیں انہوں نے رجارے کشی میں یہ بات موجود ہے وہ کہتا ہے کہ میں تین دفع تین دفعہ امام جا پر رضی اللہ تعالی ان سے تین مرتبہ جو ہے تشہد کے بارے میں پوچھا پہلی بار آیا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے دوسرا کلمہ سنا دیا اور میں نے کہا جناب یہ اتہ یاد للہ نہیں پڑھنی تو اتہیات کے بارے میں مجھے بتلا دیا تو پھر میں نے یہ نیت کر لی کہ کل پھر آؤں گا پھر سوال کروں گا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو تو اتائی نہیں آتی آج اس نے سنائی ہے جو اتہ سنائی ہے کل ایمان جو ہیں یہ اتیا نہیں سنائیں گے کوئی اور اوٹ پٹنگ بات جو ہے نا سنا دیں گے تو پھر دوسرے دن آیا پھر سوال کیا پھر ایمام صاحب نے وہی دوسرا کلمہ سنایا پھر میں نے کہا جناب وہ اتنا یاد تو و اس کے بارے میں کیا ہے پھر وہ سنائی تیسرے دن پھر جناب والا اسی طرح ہوا تیسرے دن آیا تو میں نے جناب پھر وہی وہ سوال کیا امام صاحب نے پھر دوسرا کلمہ سنایا پھر اتنا یاد چھوڑ دی میں نے پھر یاد کرائی پھر سنا دی تو کہتا ہے پلما خارجت پلما خارا جب درد دردو لا آبادہ یہ امام کے بارے میں ہے کس کے بارے میں امام کے بارے میں امام صاحب کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جناب اس کے اس میں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا بلکہ سن لو یہ جناب سرارا جو ہے آزرائے تمس جو ہے ازرا ایک مذاق جو ہے وہ امام موصوب کے قول کو نبزندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دوبر سے آواز نکالتا ہے اپنی ڈبر سے یہ تکے والے نا ہمارے پاس ہوتے تو ان کا ٹکا جناب ضرور دے دیتے تو دوبر سے آواز نکال کے نا دوبر سے آواز نکال کے اس جیسی آواز نکالی اور نکالتے ہوئے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ امام ہرگ فلا نہیں پائے گا تو کیا امام بخاری ایسوں کی روایت لے لے لے سکتے ہیں کبھی نہیں لے سکتے اہل سنت اہل جنت ہیں اور اہل جنت کا شیوا یہ ہے ہمیشہ حق بات کو قبول کرتے ہیں اور جہاں جھوٹ ہو اس بات کو ہمیشہ رد کر دیتے ہیں اور سائنس جس نے جس کا یہ سوال ہے اور اس کی اپنی کتاب میں یہ بات موجود ہے اس نے ایک حدیث کو رد کیا ہے جو سیدہ ام کلسوم رضی اللہ ہو تو عنہ کا نکاح جو ہے سیدنا مروح کے عزم رضی اللہ تعالیٰ سے اور اس میں وہ حدیث جس میں آپ کے جناب عزت کا سوال تھا اس میں سات آئم اہل بیت کی سند سے وہ حدیث مروی ہے اور اس جھوٹے قذاب نے اس حدیث کا رد کیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اہم اہل بیت کو یہ خود نہیں مانتے بلکہ تقیہ کر کے سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں اصل میں یہ یہودی ہے رافضیت جو ہے یہودیت ہے اور ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ نکلی کہاں ایران سے آج کہاں ہے آج بھی اس کا ممبا کہاں ہے ایران میں نکلی کہاں سے ہے ایران سے اور ایران جب ان جناب اس, اس ان کا احاطہ کر لیا اور ارد گرد جمع ہو گئے اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے بڑوں کا بدلا لینے کے لیے اہم اہل بیت کے اقوال کو افعال کو سب کچھ تبدیل کر دیا اور تیسری بات یہ ہے اب میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ وہ بڑے ڈیلے کے منہ بنا کے نا بڑا ڈھیلا سا منہ بنا کے تو جناب کیا دیتے ہیں بڑا جناب عجیب سا منہ بنا کے اس نے کہا جی حضرت تم نے حرام والی روایت لے لی ہے اور اہل بیت ایم سے ستےلی ماں جیسا امام بخاری نے سلوک کیا ہے اس, اس, اس سوال کے ایک دو منٹ کے سوال کے میں نے تین حصے کیے ہیں پہلے حصے میں میں نے ثابت کر دیا ہے کہ آئمہ اہل بیگ سے اہل سنت نے امام بخاری نے یا امام مسلم نے کیوں روایتیں دی دوسرا حصہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت حرام سے روایت لے لی ہے کیونکہ یزید اس سے جنتی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو جنابے والا وہ روایت لے لی ہے لیکن اہل بیت کی فضائل کی روایتیں نہیں لی اب اس آدمی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ خود ہی سن لیں کہ جناب اس نے ایک صحابیہ پر ایسا جھوٹ باندھا ہے اور جناب اس صحابیہ پر ایسا جھوٹ باندھ کر اور ایسی زبان جناب استعمال کی ہے وہ کہتا ہے اللہ سما معد اللہ یہ کون سی اسلام میں حجت جاتے ہیں اللہ یہ چودویں صدی کا ملونٹا شیخ ال اسلام ہو سکتا ہے مکرے اسلام ہو سکتا ہے اور سب کچھ بن سکتا ہے اور ایک صحابیہ سبحان اللہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا ہے وہ اس کی شان میں یہ ملہ بکواس کر سکتا ہے اور صحابیہ بھی وہ کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہے کوئی آدمی کوئی ماں کا لال اس بات کو جٹھلا نہیں سکتا کیونکہ سرکار مدینہ سرور سینا احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محر لگا دی ہے آپ نے اس بات پر موہر لگا دی ہے کہ یہ سیابیت جنتی ہیں اس بات کو نہیں مانا کہ اس میں اس صحابیہ کی وزیلت ہے اور میرے نبی علیہ سلام کا ایک موجودہ ہے اور میرے نبی علیہ السلام کی علم کی حقیقت ہے کہ حضور علیہ و سلام ابھی وقوع ہوا نہیں وقت آیا نہیں تو جناب والا آپ اس صحابیہ کے گھر میں تشریف فرما ہے اور صحابیہ بھی وہ جو حضرت جناب وہ بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں کے نکاح میں تھی تو حضور علی سلاد و سلام جن کے بارے میں یہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ آپ جہاں رام فرما رہے ہو اس گھر کا کوئی دروازہ بھی کٹ کٹا نہیں سکتا ان الدینہ یونا کم کا ممبرائل ہو لا اکثر لایا وہ نبی ام حرام کے گھر تشریف فرما ہیں آرام فرما رہے ہیں حضور علیہ سلاد و آرام فرما رہے ہیں اور انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری کی کھانا کھلایا اور حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ حضور علیہ سلاۃ کو کھانا کھلایا حضرت امرام رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جلبہ اپروتھ ہوئے انہوں نے کھانا کھلایا تو آپ کے سر مبارک میں وہ جناب جیسے تیل سے مالش نہیں کی جاتی ایسے جناب کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم آپ نیند آپ کو نیند گئی اور یہ تیابیہ کتنی مہم رسول تھی میرے نبی علیہ السلام کی کتنی دیوانی تھی کتنی پروانی تھی میرے آکا علیہ السلام کے سر میں مالش کر رہی ہیں حضور علیہ السلام کو رو ہوں پہنچا وہ نبی جس کا یہ فرمان ہے جنام آئین وال نام کلبی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار رہتا ہے جاگتا رہتا ہے میرے نبی علیہ السلام جناب والا وہ آپ آرام فرما ہوئے تو جناب میرے نبی علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو عرض ہوئی یا رسول اللہ کیسے بیدار ہوئے میرے اکا علیہ السلام مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کس بات پہ آپ ہم سے ہیں تو حضور علی سلاد و سلام کیوں میرے نبی علی السلام کے علم کا کوئی ہاتھا نہیں کر سکتا اور اس کے ذمن میں کیونکہ میں راج النبی کا مہینہ گزرا ہے اس کے میں علم مصطفیٰ کا ذکر کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ موسا علیہ السلام نے جب رب الجلال کی بارگاہ میں التماس کی یا الہ العالمین مجھے اپنا اپنا آپ دکھا تو موسا علیہ السلام کی فریاد پر رب ربید جلال نے فرمایا لن ترانی یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو ہوا یہ کہ رب عدول جلال نے پہاڑ پر اپنا تجلّہ فرمایا اور یہاں علم کرام یہ لکھتے ہیں تجلّہ کیسا تھا تو جناب لکھتے ہیں کہ سوئی کے نکے کا حصہ تھا وہ تجلّہ اس تجلّہ سے جناب پہاڑ سرمے کا بن گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب بیدار ہوئے تو موسا علیہ السلام کی بسارت کی یہ کفیت تھی کہ موسا علیہ السلام جناب والا تیس میل دور اندھیرے میں چونٹی کو دیکھ لیتے تھے اور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے اور میرے, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور وسارت کا کیا علم ہوگا حضور علی علیہ سلاۃ وسلام نے تو بالمشاب اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے کائنات کی کوئی چیز میرے رب میرے, میرے حضور سے مخمی نہیں تھی اسی لیے حضور علیہ سلاد وسلام مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے جب بیدار ہوئے تو صحابیہ تھی اور رازدار نبوت تھی تو جناب والا ارض دی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کیا ہے بخاری شریف میں جناب کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور حضور علی سلاسلام نے حدیث بیان فرمائی حضور علیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں کالا ناسم بن امتی آل آل آل غزت اللہ یار تو حضور علیہ سلاد وسلام نے وہ جناب اس کی جناب وہ اس جہاد کی جو بشارت دی تو جناب والا یہ جو سہابیاں ہیں اور انہوں نے جناب عرض کر دیا دی رسول اللہ تو کیا میں بھی ان میں ہوں میں بھی ہوں ان میں ہوں تو میرے نبی علیہ السلام نے ہاں فرمائی اور حضور علاد و سلام کی بارگاہ میں وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں کالت پکل تو یا رسول اللہ ادالی منہم کالا انتے و من الینا عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں آپ دعا فرمائیں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں مجھے بھی ان میں سے ان میں شامل فرما دیجیے گا ارشاد فرمایا تو پہلے گروہ میں ہے اور یہی حدیث بخاری شریف کے کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 66 میں موجود ہے اور اس میں بھی یہی روایت موجود ہے اب اس, اس ملا کو یہ نہیں معلوم پڑا یہ کہا جی اس کی روایت لے لی ہے امر حرام کی لیکن اس کو یہ معلوم نہیں حدیث جناب ففٹی سیون میں جو ہے راوی جو ہے اس حدیث کے حضرت انس بن مالک ہے انس بن مالک راوی ہے اور اس سیابیہ کا مرتبہ بیان پر مارے ہیں رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری جگہ جو, جو حدیث جو ہے اور سکسٹی سکس میں جو ہے اس میں بھی اس کے رابی جو ہیں حضرت انس بن مالک ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اور وہ حدیث کے رابی ہیں اور وہ اپنی خالہ کے بیان پر رہے ہیں اللہ اکبر تو تیسری جگہ بھی یہ حدیث موجود ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو حدیث نمبر کتاب الجہاد کی حدیث نمبر ایک سو پچپن میں پھر وہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ایک سو پچپن اور حدیث نمبر ایک سو چھپن میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ بھی حضرت انس بن مالک ہے یہ, یہ برسنے لگے تو سیابیہ پر برس رہے ہیں راوی جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ سن کر بیان کر رہے ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کی یہ قبیت ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ یزید کے لیے یزید کے لیے یہ حدیث امام بخاری کو مل گئی یزید کے جنتی ہونے کے لیے ارے بھائی اس حدیث میں یزید کے جنتی ہونے کا کہاں ذکر ہے بال اتفاق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا جو گروہ لشکر گیا تھا اس کا امیر نہ یزید تھا بلکہ یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا لیکن ایک سیابی کی دشمنی میں کیا کیا کچھ گل کھلائے جا رہے ہیں پھر یہ کہنا کہ جناب اہل سنت و جماعت کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی جہالت ہے ان لوگوں کی معلوم نہیں مفکر اسلام کے کس نے بن بنا دیا ہے ستیلی ماں جیسا ستیلی ماں کیا ہوتی ہے بھائی ان کو یہ بھی معلوم نہیں ستیلی ماں کا کیا کردار ہوتا ہے ستیلی ماں تو ہمیشہ تنگ کرتی رہتی ہے ستیلے کا تو ذکر بھی پسند نہیں کرتی اس کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتی اس کا کلام سننا پسند نہیں کرتی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی لیکن یہاں بات ہی دوسری ہے اس نے میرا خیال ہے بخاری تو دیکھی نہیں مفکر اسلام کے لقم مل کے لیکن بخاری نہیں دیکھی اگر بخاری کی جلد دو دیکھ لی ہوتی نا تو یہ تیسرا حصہ جو میرے اس سوال کا جو ہے اس میں بخاری کی دوسری جلد دیکھی ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتا اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مناقب علی نے ابھی طالب جو ہے باپ باندھا ہے اور اس میں کیسے جناب ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون دن یہ کون لکھ رہا ہے یہ کو لکھ رہا ہے نہیں بلکہ امام بخاری نے کتاب المناقب گل دو میں جناب حدیث نمبر آٹھ سو نبے اور آٹھ اٹھانوے اور, اور اس سے پہلے یہ جو باب آندا ہے باب نمبر تین سو اکانوے میں ابتدان یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ سلا سلام نے فرمایا تو مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اگر ہوںسب ہوتا بغض ہوتا کینا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ لکھتے یہ تو محبت رسول اور محبت اہل بیت کا یہ اتقاضہ ہے کہ حضور علیہ سلاد و کے اس جلیل القدر صحابی خلیمۃ الرسول حضرت علی المرت ذا اللہ وج الکریم جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انا مدین العلم و علی یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان آئمہ اہل بیت نقل کرتے آئے ہیں اور امام بخاری صرف یہی نہیں بلکہ حضور علیہ سلاد و کا وہ فرمان جو حضور علیہ سلاط و نے فرمایا تھا کہ اندر لاہن رجلن یبتا اللہ یہ کس نے نوٹ کیا ہے کسی رابطی نے نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور اس لیے کہ اس میں میرے نبی علیہ السلام کا علم بھی تھا اس میں میرے نبی علیہ السلام کا اختیار بھی تھا میرے نبی علیہ السلام کا مقام بھی تھا کیونکہ میرے نبی جانتے تھے کہ کل اللہ بتا دے گا تو علی کے ہاتھ پہ ہوگی اور علی المرتضا محتاج تھے شفا کے اور ساتھ ہی شفا تھا برمادی ایک ایک کام میں ایک ایک چیز میں سینکڑوں سینکڑوں حکمتیں جو ہیں وہ تھی اور یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے اپنی بخاری شریف میں لکھی ہے اگر یقین نہ آئے تو میں مشورہ دوں گا کہ زحمت کر کے بخاری کی جلد دو پڑھ کر دیکھ لیں جہاں علی المرتدا کے تذکرے ہوں شان بیان ہو بہادری کی بات ہو وہاں امام بخاری روایت کریں جہاں علی المرتضی کی تنخیص کی بات ہو کہ معذل سما اللہ علی المرتضی بزدل تھے تو یہ رابضی یہ تبدیلی ایسی روایتیں لکھیں بزدلی والی روایتیں یہ لکھیں لیکن اہل سنت و جماعت بوز دلی والی نئی بہادری والی روایتیں لکھتے ہیں اور علم مصطفیٰ والی روایتیں لکھتے ہیں اختیارات مصطفیٰ والی روایتیں لکھتے ہیں مقام مصطفیٰ والی روایتیں لکھتے ہیں اور حضور علیہ سلاط و سلام کے یہ صحابی حضرت علی المرتض کرم رم اللہ وزل کریم آپ کو جو نقم میرے نبی علیہ السلام نے یہ دیا تھا ابو تراب والا اس روایت کو درج کرنے والے کون ہیں امام بخاری تو ہے اور امام بخاری ہی وہ ہیں جنہوں نے بغ علی رکھنے والوں کے لیے وہ باتیں لکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں جو صحابہ کو ناپسند ہیں, کو ناپسند ہیں گرامی قدر ایمان بخاری ہی نہیں تو بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی ہے حضور علی سلاد و سلام نے برمایا اللہ علی نما تربا انتقون اور من ہارون صاحب میرے عق علی سلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسا علیہ السلام سے تھی تو کیا یہ روایت اس کو نظر نہیں آئی یہ ستیلی ماں والا سلوک ہے اور انہوں نے جہاں فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ ان کی تنخیص ہوئی وہ روایتیں لکھی کیونکہ رات کا یہ کام ہے اور سنیوں نے کیا روایتیں لکھی جہاں سیدہ فاطمہ تزارا کی عزت والی روایتیں تھیں شان والی روایتیں تھی وہ بخاری میں موجود ہے ارے تمہیں تصویر فاطمہ جو ملے گی وہ بخاری میں ملے گی اگر یقین نہ آئے تو بخاری کی حدیث نمبر جلد دو حدیث نمبر نو سو دو کو پڑھ کر دیکھ لیجیے گا یہ کون ہے یہ ستیلی ماں والا تذکرہ ہے شرمانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اہل بیت کے خلاف ایسے پراپو کرتے ہیں ایسے جھوٹ باندھتے ہیں اور ایسے قذاب اور جھوٹوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے اور یہی نہیں ہے گرامی قدر فنڈی تو اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اس طرح سلام کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا جو ہے اپنی طرف سے نہیں بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث نمبر دو 907 میں جلد دو میں یہ روایت درج کی ہے کہ آپ آپ یہ لکھتے ہیں اور حدیث کے رابطی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نو ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ پیار سے دو چار ہوتے تو حضرت دو چار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو ہمیشہ کیا کرتے کہ حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا کرتے جب بارش کی دعا ہوتی تو عباس کے وسیلہ سے ہوتی اور یہ الفاظ ادا کرتے بکال اللہ عملہ کنڈا نتوسل و بے نبی نا صلی اللہ علیہ وسلم و تسکینا و انتسل ولی کا بے ام فسٹ کے نام کالب یسکون وی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تو یہ ایمان ہے اور بخاری نے اس عزیز کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے معیار کے مطابق سمجھتے ہوئے لائے ہیں کیوں؟, کیوں کہ اس میں اہل بیت کے فضائل ہیں اور محبتی اہل بیت کا تقاضا یہی تھا کہ اہل بیت کے فضائل اپنی کتاب میں درج کیے جاتے تو جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں اور جہاں تک کہ اپنی حاجات امت مسلمہ جو ہے وہ اہل بیت نظام سے پورا کرتی تھی اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتی تھی جیسا کہ بخاری کی یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح جناب والا یہی نہیں ہے حسنین کریمین کے جناب فضائل جو ہیں وہ موجود ہیں حسنین کریمین کے فضائل امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمائے ہیں امام بخاری بیان فرماتے ہیں حسنین کریمین کے فضائل اور وہ حدیث جس کو امت مسلمہ آج صحیح سمجھتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نبنی ہادن لال بے نفی حسلم یہ حدیث کہاں سے ملے گی کسی جی رافضی کی کتاب سے نہیں یہ امام بخاری نے لکھی ہے اپنی بخاری میں لکھی ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی میں حضور علیہ سلاحت وہ سلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دگمگاتے ہوئے تشریف لاتے ہیں بچپڑے کا عالم ہے اور حضور علیہ السلاحت وہ سلام ممبر انور تھے نیچے اتر کر جناب والا حضرت امام حسن کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور گود میں بٹھا کر اپنے پہلو میں بیٹھا کر اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور اتنا سے میرے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کی طرف بھی دیکھا ہسن کی طرف بھی دیکھا تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدن سبحان اللہ یہ پزائل امام حسن کے کون بیان کر رہا ہے امام بخاری اصل فضائل یہ ہیں کہ بعد میں آنے والے واقعات کی خبر میرے مستفیٰ دے رہے ہیں حضور علیہ سلاط و سلام کے علم غیب شریف پر یہ روایت دلالت کرتی ہے ابھی بکوا ہوا نہیں حضور علی الصلاۃ والسلام ابھی حسن بچے ہیں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب والا میرے نبی علیہ السلام اس بات کی خبر دے رہے ہیں ان ابنی ہذا سید ولعل اللہ یصلح به بینتین من المسلمین اس لیے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں بیماری ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصاریہم غشاوۃ وعلہم ترجمہ جو ہے یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں لیکن ان کے دل میں بیماری ہے بیماری کیا ہے سید نہ تعالیٰ کی دشمنی میں امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں لیکن میرے نبی علیہ سلام نے ابھی حسین حسن بچے ہیں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا امام حسن کا سید ہونا بیان کیا اور ہونا بیان کیا جس کے ایک کے جناب سلار سیدنا علیم اللہ وجل الکریم ہے دوسرے کے سفا سلار جو ہیں یہ دوسرے کے امیر جو ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں آپ نے دونوں گروہوں کو مسلمانوں کا گروہ فرمایا ہے اہل ایمان کا گروہ فرمایا ہے دونوں مسلمان ہیں یہ ان کی بیماری جو حضرت امیر رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف ان کو ہے وہ جناب ان کا بغذ ان کا بخار امام بخاری کی طرف آتا ہے حالانکہ ان کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ حضور علی سلاد والسلام نے اس وقوعہ سے پچاس سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جناب پچاس سال کے قریب عرصہ جو ہے اس کو پہلے بیان فرما دیا اور حضور علی سلاد و سلام کے علم غیب شریف کو نہ مانا بلکہ الٹا جناب امام امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اتراج کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب امام حسن حسین کے فضائل تو جو امام بخاری نے کیے ہیں یہ, یہ تبدیلی کا کیا بیان کریں گے یہ رابطی کیا بیان کریں گے جو خود جو ہے یہودیت سے منسلک ہیں اور آج تک یہودیت کی چال پر چلے چل رہے ہیں اور ان کو کیا معلوم ہے امام بخاری نے کیا کیا فضائل بیان کی ہے؟ یہ کہتے ہیں ستیلی ماں والا سلوک کیا ہے ارے ستیلی ماں والا سلوک انہوں نے کیا یہودیوں والا رویہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اللہ تعالی تم لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو بچائے اور اسی کتاب کے جناب حدیث نمبر نو سو پینتیس کتاب جناب کتاب المناکم میں پڑی ہوتی تو سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انی او ہبو ہما پاؤ ہبا او کما کالا او میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور علی سلطل نے دعا فرمائی اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ اور جو کچھ بھی فرمایا یعنی میرے اکالیہ سلام نے اور بھی جو کچھ فرمایا کو کما کالا یہ روایت جو ہے امام بخاری نے لکھی ہے ایسی جیسی ایک نہیں بلکہ جناب بہت منظر جو ہے وہ جناب والا منظر کشی جو ہے جو امام حسنین کریمین طیبین طاہرین جناب والا وہ منظر وہ جو مناظر جو ہے امام بخاری نے جو لکھے ہیں یہ لوگ بیان ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس جناب جھوٹے اور قذاب راوی ہیں اور ان جھوٹے اور قذاب راویوں کی روایتیں لے لے کر انہوں نے سنیوں پر تنقید کی ہے حالانکہ امام بخاری پر اعتراض کرنے سے پہلے وہ جھوٹے راویوں کو بیان کہ جو اس نے اپنی کتاب لکھتے ہوئے پوری کتاب میں ایسے جھوٹے راوی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں اور وہ کتاب میں نے دیکھی ہوئی ہے اور میرے پاس ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہمیں بچائے اور ان کے بارے میں حضور علیہ سلاد و سلام کے ان نوازوں کے بارے میں اہر بیت کے ان پھول کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان ورماتے ہیں جو شخص امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی ان اور امام حسین رضی اللہ تعالی ان عما سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص مشابہ نہیں تھا سب سے زیادہ مشابہ جو تھے یہ جناب والا حضور علیہ اللہ وسلام کے وہ کون ہیں حسنین کریمین اور جو مشابت بیان کی ہے امام بخاری نے بیان کی ہے تو گرامی قدر فضائل حسنین کریمین اگر پڑھنے ہوں تو بخاری شریف پڑھ کے دیکھے نا پھر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں جناب سوتیلی ماں والا تذکرہ ہوا ہے سوتیلی ماں والا کام ہوا ہے یا امتیوں والا کام ہوا ہے محبت والا کام ہوا ہے اور محبت کا درس دیا ہے ارے ان آندوں کو کیا نظر آتا ہے یہ ہے ہی آندے جناب ان کے پاس سوائی اترازات کیا اور کچھ نہیں جو بھی جب بات نکلتی ہے ان کے موں سے اترازات کے طور پر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے سچے سچے غلاموں میں ہمیں فرمائے اور اہل بیت نظام اور صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین جناب ہمیں سچے سچے خادموں میں بنائے کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو جناب مصطفیٰ کے نیچے ہمیں جگہ اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائے اور صحابہ کرام اور اہل اللہ تعالی انہوں کے جناب جنڈو کے نیچے ہم اٹھیں اور ہمیں اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کی معیت نصیب فرمائے اور یہ جو مخالفین ہیں ابن سبا یہودی کی ماں اولاد قیامت کے دن معلوم پڑ جائے گا جب جناب والا میرے نبی نے ان سے منہ پھیر لیا کہ میرے سدید سے بغض رکھتے تھے میرے عمر سے بغض رکھتے تھے میرے عثمان سے بغض بغض رکھتے تھے جناب میرے علی سے بغض رکھتے تھے یہ محب علی نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے سیدنا علی المرتض کر اللہ وزال کریم کے خلاف اور اور یہ جناب وہ مثل مشہور ہے کہ زبان سے رام رام اور بغل میں چھری جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ہم سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو کبھی دریگ نہیں کرتے ایسے بدبختوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے وما علیہ المبین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ زبردست اللہ پاک حضرت آپ کے مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو عطا فرمائے بہت ہی زبردست اور علمی گفتگو کہ حضرت اللہ ماہ مولانا حافظ محمد صاحب رشف پر القاط مادی نے کی ہے تو ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح حق بیان فرماتے ہیں آواز تھی کہ ان کے اندر تو اچھا سوالات بھی یہ پوری جو ریکارڈنگ ہے وہ میں پلے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا علامہ صاحب ہیں آپ روم کے اندر پوری ریکارڈنگ آج سماج فرمائے کیونکہ میں نے کل نے صرف دو منٹ سنی اس کے اندر کچھ اور بھی باتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ریکارڈنگ آپ بھی سماج فرمائے اور باقی بھی سماج فرمائے یہ ایک بزرگ ہیں نام ہم ان کا نہیں لیتے ان کی ریکارڈنگ پوری تاکہ پھر مزید اس کے اندر بہت ساری باتیں سب کے اندر آٹھ منٹ کی کل ہے سات منٹ کی علامہ صاحب آپ فرمائیں آواز آ رہی ہے آپ کو علامہ صاحب بتا دیں جی دیکھتے ٹھیک ہے سمارٹ فرمائیں سب ساتھی نام کوئی بھی نہ لکھے اس شخصیت کا برائے مہربانی کوئی بھائی اگر جان بھی جائے تو دو ان میں نام نہ لکھے انتہائی کا بھی افسوس ہے کہ امامی حسن کا ذکر تو آج منڈی میں امام حسن کی بہت اچھا اثر ہے اور آپ نے زندگی میں ایک ایسا کارنامہ اندر دیا کہ اناق مزاحت کو آپ اوائڈ کر گئے اور اس عمل سے مسلمانوں نے خیال پر کے ایک یادگار چھوڑی عمیر مالی <سؤال> امان <سؤال> <سؤال> حسن کی صبح جو ہے وہ محبوب خاصانوں کی بچت کا رہی ہے اور انسانوں کی حصے کر رہی ہے اس میں کچھ شادی ملک کا مزاحمت ہوئی تو وہ حضرت علی سے جھگڑا کرے میں نے کہا حضرت علی کے جھگڑے کے بارے میں اگر حضرت علی کے جھگڑے کے آدمی ہو تو ان کے اواد کے ساتھ بھی رہو باند میں کوئی مزاق جاری رکھنا بھی کا حصہ ہوگا تو اگر حضرت جاری رکھتے اگر امام حضر نے صلاح کی ہے ابھی کا بیٹا ہوتا تو اس جگہ تلاش کرتے اس لیے رمضان میں سر مزاق امام حضم کرنا چاہیے تھا لیکن دیکھا کہ امام کے الجان نہ اور کسی وقت میں نہ شیعہ ذکر کرتے ہیں نہ سمی کرتے ہیں اور جو عالم ندی صاحب نے ذکر کیا ہے امام حضر احمد اللہ صحت حدیث میں شدام کے ساتھ سبھیان کا انتخاب کرتے ہیں اور جس آدمی کا ضبط بھی قابل ہو جس آدمی کے شرط بھی اپنے شہر کے ساتھ قابل ہو اس آدمی اس حدیث لیتے ہیں مگر وہاں بھاری میں آلود کے بارے میں وہاں والا سلوک کیا ہے وہ یہ جو حدیث دنیا ہے اس کے بارے میں انتہائی ادب صحیح کروں گا کہ مجھے جو سلاؤ اس سے آگے ہے اس کی بار ہمیں خلام ہے مہدی سنگھ کا درجہ کیا بنتا ہے ہرام کا کوئی درجہ مہدی سنگھ کے پردے میں نہیں بنتا بہت کمزور بادیا ہے اور جو بلان کہا کرتی ہے اس سرجوا کی تعلیمات میں پوری بھاری میں ایک نظر آیا ہے اور کہا دو ایک ادیش کے لیے ان کیا ہے اور خلام کون ہے مدینہ سجبا دینے والی کیا ہے اگر جیسے مجزم بہتر محبوب الرحم سب سے پہلی جماعت کہ جو مدینہ ایشیا فیصلے پر حملہ کرے گی وہ بچی ہوئی ہے یہ عید کو جلد بھی کہنے کے لیے انہوں نے یہ ساری زدی لیم حدیث کسٹم دنیا عجیب محبوب الرحم دیکھنے کے لیے کس نے روایت کی ہے اس کی زالیہ اجیسن میں ہے رہنے والی کہاں یہ ہے مدینہ طیبہ کی مدینہ طیبہ میں آ کر کس نے میں جسیم کے نزد فضائر ہوں یسیم کے راجی ہسالی ہے پھر یہ حمند اچھا کیا ہوگی لیکن سورج دیکھا تو اور کچھ بھی بسا ہوا سنگا کا واقعہ ہو بدلیا سلجبا کا لیکن میں سنجبا کا کوئی لیک ہوا ہو تو سرکار ہمارے پاس جور دیکھا کرتی تھی جور سرکار کو پڑھا نہیں کرتی دیکھا کرتے وہ ہمارے گھر میں سی رہا کرتے تھے وہ اب سے اسی کے ساتھ کے بغیر جایا نہیں کرتے تھے پھر آپ اگر تک نہیں اگر میں ان سے وہاں پہ ہوں کے مطالبات کے مائنڈ ہیں مگر وہ ماہر بالکار کے احترام میں ہوں بلکہ بات بے کسی شخص کو ایون کے مطالبات کے ساتھ بے پردہ سے کی جا رہی ہے اس کے بعد ہیں احترام کے ہے جو پیدا ہو اس میں قائم رہے گا تو سرکاری تعلیم کا مزاج تازہ تھی اور ان کے پاس تنہائی مزہ ہے آپ کی رضا ٹھنڈ میں تھیں روایتی ہونے کی شرک جو ہے اسے نہیں پہنچتی اس لیے یہ بجائے کمزور کہ وہ ان کے پاس بازار چلوانے کی بات کرتے رہے اور تمام جو ابھی ہیں وہ سارے کے سارے جو جو پچاس ایریا یا جو, جو سب کے ساتھ گئی ہیں امت شام کو اور شام ان کو کسٹم کے حملے بہت پہلے انہوں نے تلاش دے دی تھی کو کر دیا گیا تھا نکالنا نہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے سونا شناخ کے ہدایت بھی علماء کے ذریعے سے گنگانا ٹھہری جائے گی تو گنگائی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانے اللہ تعریف کو جنہوں چیز فرمائے السّلام علیکم جی حضرت اس کے اندر یقیناً کافی نئی باتیں بالخصوص صحابیہ کے حوالے سے کہ یہ راضیہ ٹھیک نہیں ہیں اور کافی باتیں طلاقیں طریقے میں فارغ کر دیا تھا جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور روڈ بھی بڑی باتیں تو اس کے حوالے سے اب آپ کیا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہوں گا اس, اس کے بارے میں کہ لانت اللہ علی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ٹھیک ہے بخاری کی حدیث میں حدیث نمبر کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 66 میں یہ بات موجود ہے یہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں کی زوجہ ہے کن کی زوجہ ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں کی زوجہ ہے اور یہ ان کا مکر ان کا فریب یہ بخاری کی حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی وہاں ہی وہ حدیث کے الفاظ یہ ہے فَخَرَجَتْ مَعَزَوْ جِهَا اُبَادَ تَبْنِ سَامَتْ غَازِيًا اَوَّلُو مَا رَقِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَابِيَتَ فَلَمَّنْ سَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ کابل پام پکر لطر کبہا فصر اتوا پما فماتت یہ حدیث کے لفظ ہے اور یہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ اس غزبہ میں شریک ہیں اور اس غزوہ میں شرکت کی بنا پر جناب حضور علی سلاد و سلام نے بشارت دی کہ تو پہلے میں ہے اس کے بعد جناب جب واپسی پر شام میں اتری تو ام میں حرام کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا اس سے وہ گر کر اللہ کو پیاری ہو گئی ٹھیک ہے یہ صحابیاں ہیں مدینے کے رہنے والی عام عورت نہیں یہ سیابیاں ہیں حضور علی سلاسلام کی رضائی بہن ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو خادم رسول ہیں حضور علی سلاط وسلام کی خدمت میں دس سال رہے ہیں ان کی خالہ ہیں یہ عام عورتیں ہیں ایک سیابیہ کو کہنا عام عورت ہے پھر پھر دیکھ لیں اس دجل کی جناب کیا حقیقت ہوگی کہ جناب اس نے کہا کہ حضور علیہ سلاۃ کے جوئے دیکھ لیتی تھی میں کہوں گا لانت اللہ القاضین جھوٹوں پر اللہ کی لانت جھوٹوں پر اللہ کی لانت حدیث میں یہ ہے کہ یہ چونکہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ حرمت موجود تھا آپ محرم تھے تو آپ تشریف لاتے تھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اور جن کے گھر میں میرے نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے وہ عام عورتیں تھی ضعیفہ عورتیں تھیں اور کمزور راویہ تھی ان کا درجہ ایسے ہی تھا حضور علی سلاد و تشریف لاتے تھے اور یہ محبت رسول میں میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کرتے تھے اب اس نے جو یہ کہا ہے حضور علیہ سلاد و آپ کی جوئیں دیکھتی تھی تو سوائے لانت کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں کیوں کہ حضور علیہ سلاط وسلام جی یہ سیاب کا جو فیل بخاری میں لکھا ہے وہ یہ ہے تپ لی رو حضور علیہ سلاد وہ کے سرے انور مر مالش کرتی تھی اب دیکھ لیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور یہ حدیث جو ہے جس سے یہ سپا حدیث نمبر ستوجا میں یہ بات موجود ہے حدیث نمبر ستوجا میں یہ بات موجود ہے اب دیکھ لیں کہ اگر مفکر اسلام کا یہ مرتبہ ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے اور ایک صحابیہ کو ایسے انداز میں بیج کرے کہ ایک عام غیر سکہ عورت کے انداز میں تو جناب ایسے ایسے جاہلوں سے ہم کہتے ہیں واحد خاطب الجاہل کالو سلامہ اور یہ حدیث آپ لوگ خود جو ہے بخاری شریف میں دیکھ سکتے ہیں اور اس حدیث کے پیچھے صرف یہی نہیں بلکہ اس کی حقیقت جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں بخاری میں دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہمیں بچائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی اور بعد میرے ذہن سے چونکہ میری ذہن بھی ایسا ہی ہے اگر میں بھول گیا ہوں تو مجھے یاد کرا دیجیے گا میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر مجھے آتا ہوگا السلام علیکم اسی حوالے سے ان شاء اللہ عمران بلکہ سوال فرمائیں اور کوئی اور پتہ کرنا چاہیے تھا کہ عمران بل کیا خیال ہے آج اس کا کچھ اچھا سا جو ہے جو جواب مل جائے اس کے حوالے سے تو کچھ اور بھی سوال ہیں ان کی طرف سے بڑی افرادات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایک تصویر آ رہی ہے میرے خیال سے بہت ہی گندہ غلیب قسم کا چھپا ہوا ہے تو اگر بتائیں کے بھائی میری طرف سے کمپیوٹر لامت ہو جناب بہت غیر تو تفصیلی قالم آ آجا ہوا ہے اور اس کی استعمال بہت قسم کی آ رہی ہے اور اس نے میں سے مجھے معاذہ بتا رہا کہ اچھا اچھا میں مزید پڑھ بھی آؤں کیوں کہ میں اپنے یہ فورن بھی دکھ رہا ہوں اور بتاؤں گا اور والے سے یہ حضرت سعد کہاں سے آئے جو نام لیا حضرت وہ کہاں سے آئے اور ہنانا اور پر واضح فرمائے اور دوسرا یہ کہ ایک بگا ان کے حوالے سے بند نہیں جی کی خاطر پرستاخی کی ہے جو ہے نا وہ انعامی کی تو انہوں نے جواب یہ دیا اور سدھان کر ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اختلاف کرنا کے حوالے سے یہ تو ہوتا رہا ہے اور انہوں نے اخبار خوش دیے ہیں جیسے کہ امام وعلیکم السلام ابو حنیفہ اور آج نے خیال سے کچھ یقینی بھی ہوں گے کی طرف سے کہ یہ نام کیا گیا ان شاء اللہ اس کو جگہ کرنے کا نام قائم کر دی ہے بادل نے کچھ جواب دیا کہ جیسے کہ امام سے آلہ وکن بھی کئی مسئلہ میں اختلاف کیا اسی طریقے سے ریئرما دشمار علماء نے اختلاف کیا تو اس سے یہ جو نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب غلط ہے یہ نہیں لینا تھا اس کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوری میں نے جمپ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی باری میں نے لے لی ہے یہ میرا سوال ان لوگوں پر موجود ہے کہ حضرت سعد کا جو نام لیا ہے وہ ہمیں بتلایا جائے کہ بخاری کی کون سی روایت میں یہ حضرت سعد کا نام موجود ہے ٹھیک ہے نا آپ میرا پیغام اس ویب سائٹ پہ لگا دیں اپنی طرف سے لکھ دیں ان سے سوال کریں کہ حضرت سعد کا نام ہمیں بتلایا جائے اور اس کی یہ ریکارڈنگ لگا کر ساتھ میں یہ سوال ان کو بار بار کیا جائے ہزار بار کیا جائے اور مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو حدیث نمبر جناب والا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ہے حدیث نمبر, نمبر ایک سو سات ہے باب نمبر ایک سو سات ہے حدیث نمبر ایک سو اکتالیس ہے اور اس میں یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے کالا انا سون پتہ جت ابادت فراقی بت البحر محا بنت کرایا جاتا پالما کا پالا تراقب یہ الفاظ ان کے زوج کے موجود ہیں اور دوسری روایت جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں جناب موجود ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جنی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جناب والا موجود تھی تو کس کے ساتھ تھی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ اور آپ تیسری حدیث جو ہے حدیث نمبر 66 میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی ان انو کے ساتھ آپ تھی اور اس حدیث کے لفظ ہے بخارا جت ماس زو جہاں اوبادہ سامت رضی اللہ تعالیٰ آ ان ہو جی yani ان میں ان کا نام موجود ہے بخاری شریف کی حدیث میں اب ان کے میں بخاری کے الزام ہے بخاری شریف پر تو جو انہوں نے ان کو بغیر نقاہ کے بغیر حلالے کے بغیر جناب ایسے جو ایسے الفاظ بد تہذیبی کے ادا کیے ہیں تو ایسے, ایسے آدمی پر ایک تو لڑ ہونی چاہیے اور دوسری اس آدمی کو ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے کہاں سے یہ ثابت کیا ہے ورنہ میں تو یہی کہوں گا لانت اللہ القاض بین یہ بات میری اس کے سر پر رہے گی کیونکہ بخاری میں جو نام ہے وہ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اس نے اس بات کا انکار کیا ہے اور اس انکار پر ہم دلیل کے طالب ہیں ہمیں دلیل ملنی چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی مغفرہ حضرت اس نے حض حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا کہ جی اس سے یزید کو اِن جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے یہ تو یزید کے حق میں بالکل بھی نہیں جاتی تو انہوں نے دو روایات کو ملا کر عوام علیہ سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش ایک تو کیسے روم والی روایت اور ایک یہ والی ام حرام علی اللہ تعالیٰ نے والی روایت یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی روایت ہے ذرا سا یہ بتائیے گا کہ جس میں ایک میں تو ہے کہ نبی کریمہ صاحب ہوئے جو ام حرام علی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت ہے کہ میری امت میں پہلا جو لشکر سمندر کو گور کر لڑائی کرے گا تو وہ جنتی ہوگا اور دوسری روایت جو ہے کہ وہ نبی کریم اسلام سرمایہ کہ جو سب سے پہلے میری امت کا اولین لشکر جو کیسے روم کے شہر پر حملہ آوار ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا تو یہ روایت ایک کی ہے یا دونوں الگ الگ روایت ہیں اس کا ضرور بتائیے جراکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ روایتیں مختلف ہیں دونوں دونوں مختلف ہیں جی اور لیکن یہ لوگ جو ہیں عجیب چال چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلی روایت میں جناب پہلی روایت کی سند ہے حد صنع عبداللہ بن یوسف عن مالک عن اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان انس بن مالک انہو سامیہ یقولو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کھولو ام حرامن اس کے راوی ہیں یہ اس کی سند ہے اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور جس میں صرف جو ہے ان کی وفات تک جو ہے نا اے وہ ہے با کیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کرائی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں اور اس, اس روایت کو آپ آخر تک پڑھیں کہ اس جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً سن 28 کے اٹھائیس کے قریب یہ غزوہ ہوا ہے تو اس میں آپ کی واپسی پر وفات ہو گئی تھی ٹھیک ہے اس کی ان کی واپسی پر بپات ہوگی تھی اور دوسری روایت جو ہے وہ اس کے بارے میں سن لیجیے گا پہلی روایت کی صنعت تھی عبداثنا عبداللہ بن یوسف ان مالک انہاق بن عبداللہ ان ابی طلحہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت عبدسنا عبداللہ بن یوسف کالا حدنی اللہ عبدسنا ان محمد بن یا بن حبان ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے پہلی روایت میں پہلی روایت میں بھی جناب والا یہ جو سپاہ سلار دوسرے کے سپاہ سلار تھے نا وہ اب اس میں بھی آپ اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہیں اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہیں اور دوسری روایت جو میں نے بیان کی ہے اس میں حضرت ہے. عبادہ بن سامد ان کے ساتھ موجود ہیں جس کی سند یہ ہے عداثنا عبداللہ بن یوسف کالا حد ثنی لہس یحییٰ ان محمد بن یحییٰ آن بن احبان ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ و تعالیٰ ان وہ اپنی خالہ امے حرام سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور تیسری جو اس کی سند ہے وہ ہے جناب وہ سند وہ سند حد عبداللہ بن محمد حدسنا معاویہ بن عمر حدسنا ابو اسحاق عن عبد اللہ ہبن عبد الرحمان الصاری کالا سمیت وناسن یقل الدخل رسول اللہ علیہ علیہ وسلم یعنی یہ, یہ اس کی سند ہے اور اس سند میں بھی حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی یہ کتنی سندیں ہو گئی اس میں بھی وہ آخری یزید والا حصہ ان تینوں سندوں میں نہیں ہے آخری وہ یزید والا حصہ یزید والا حصہ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے آگے میں چلتا ہوں جناب آپ اے... ہاں Uh, چوتھی سنت سن, سن, سن لیں وہ کہتے ہیں حدسن حد, حد ابو نعمان حدسن حد احمد بن زید ان یاحیہ ان محمد بن یا ان حبان ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال حد امرام اس میں بھی وہ حصہ نہیں ہے ان چاروں روایتوں میں ان چاروں روایتوں میں وہ جنابے والا وہ حصہ نہیں ہے بالکل جو ہے وہ حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ دوسری جگہ ایک دوسری روایت ہے دوسری روایت ہے اور انہوں نے صرف پوسنے کے لیے یہ روایت یہ دونوں ایک ساتھ کر دی ہیں حالانکہ اس روایت کے اس غذبہ کے اور اس غذبہ کے درمیان بہت سا فاصلہ ہے بہت سا فاصلہ ہے ہاں جی ایک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا ہے سن تقریباً اٹھائیس ہجری میں ابھی چونکہ میں کتابوں سے دور بیٹھا ہوا ہوں جہاں تک مجھے اتنا میرا حافظہ کمزور نہیں سن اٹھائیس ہجری میں اور غالباً اس وقت یزید کی عمر دو سال تھی غالباً یزید کی عمر اس وقت دو سال کی تھی اگر میں میری بات سچ ہے تو وہ سن چھبی میں پیدا ہوا تھا دو سال کی عمر کا بچہ تھا اور دوسرا ایک علیحدہ واقعہ ہے اور علیحدہ جو ہے وہ حدیث ہے ان دونوں کو ملا کر ایک بنانا جو ہے وہ تو اس وقت وہ سیابی زندہ نہیں تھی لیکن جو ہے وہ بشارت اس وقبے کی انہی سے یہ بیان کی جاتی ہے وہ بھی حدیث انہیں سے لی جاتی ہے لیکن اس میں بھی یزید نہیں تھا اس میں بھی یزید نہیں تھا اس لیے کہ یزید بعد میں ملا ہے اور جب اس نے وہ شیر پڑے ہیں اپنی زوجہ کے پاس بیٹھ کر جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور اس نے خوشی کا اظہار کیا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے قسم خالی کہ اب تجھے بھیج کر رہوں گا اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ باپ کے ڈر کے گیا کی وجہ سے گیا تھا باپ کی قسم پوری کرنے کے لیے گیا تھا اور جہاد کے لیے نہیں گیا تھا اور اور اگر وہ ہو بھی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں خاتمہ ایمان پر شرط ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس حدیث سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے حضور علیہ و السلام نے ایک خاتون کا ایک عورت کا جنتی ہونا بیان کیا ہے اور اس غزبے میں شریک ہونا بیان کیا ہے دوسرے میں نہ ہونا بیان کیا ہے یہ علم مصطفیٰ کی بات ہے یہ لوگ طرح طرح کی اعتراض کر کے میرے نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں علم شریف پر جزاک اللہ خیر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 مائیک تھا یہ جو بھی بھائی یعنی کہ نہیں ہے علامہ صاحب ایک میں سوال میں نے کیا تھا آپ کے ذہن کے انہیں نہیں رہا کہ اس کا جواب دیا ہے یعنی بھی ان کی مریدوں نے جو لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ بھائی شاہ صاحب نے کچھ غلط نہیں کہا بلکہ یہ اختلاف جو ادنی شخصیات ہیں وہ کرتی رہتی ہیں جیسے کہ امام امام ابی حنیفہ سے دیگر جو سکھ امام ہیں انہوں نے اختلاف کیا اعلیٰ ازیت نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا تو اس کے عوام سے مریضوں کے نام تو کیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں اختلاف وغیرہ جس طریقے سے انہوں نے کیا اس کلاس میں بات ہے آج مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے کہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے جھوٹ جو ہے نا جھوٹ کسی پر جھوٹ باندھ کر اختلاف بنانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے جی یہ شریعت میں جائز نہیں اختلاف پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کو بنوٹی بنا لینا جھوٹ بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے حوالہ اور آپ لوگ اب تو ضرورت ہی نہیں کتابیں دیکھنے کی نا آپ لوگ یہ اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا وہ جو اللہ حضرت ڈاٹ کام ہے اس پر یہ بخاری شریف لگی ہوئی ہے بخاری شریف موجود ہے آپ بخاری کی جلد دو جو ہے اس کو نکال لیں اس میں مترجم بخاری ہے اس کی حدیث نمبر میں نے بار بار آپ لوگوں کو بتلائی ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں مترجم وہاں وہ بخاری لگی ہوئی ہے جی مترجم بخاری لگی ہوئی ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں آیا ان کا شوہر حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انو ساتھ تھے یا نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے جو ان کے خلاف متے والی بات کی ہے یہ جھوٹا ہے ایک جھوٹ بنا کر اختلاف پیدا کرنا اسلام میں جائز نہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے اور یہ رافضیت ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ لا دینا تقیہ لا, لا اس کا دین نہیں جس نے تقیہ نہ کیا یعنی جھوٹ نہ ملایا ہو اصل بات تو یہ ہے نا اور یہ فرو میں اختلاف کرنا علماء کا آپس میں یہ ایک دوسری بات ہے اور کسی صحابیہ کو یا صحابی کو اختلاف نزا بنا کے اور جھوٹ بنا کے گالی دینا کہاں جائز ہے اور اس نے تو گالی تک سے بھی گریز نہیں نہ کیا ہے جی اور بغیر متے کے فلاں آدمی کے ساتھ وہ چلی گئی تو ایسا ہو گیا یہ سب جھوٹ ہے نا اور ایک سیابیہ کی نسبت ایسے الفاظ ادا کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی دیانتداری ہے اور کہاں کا یہ اختلاف امت ہے یہ تو جناب یہ دھوکہ ہے دجل ہے اور ایسے دجل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس, اس بات پر اس کی پکڑ کرنی چاہیے کے جناب بخاری میں یہ چار جگہ روایت ہے روایت کتنی جگہ ہے چار جگہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے برائے مہربانی آپ اس کی سندیں جو ہیں ان کو ذہی بھی ثابت کریں اور خارج کی بھی ثابت کریں اور بصریوں کی بھی ثابت کریں جو چاہیں کریں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن لیکن اس میں جو آپ نے ان پر جھوٹ باندھا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ہمیں ہم پر بازے کیا جائے یہ تو حق پہنچتا ہے نا یہ ہمارا حق پہنچتا ہے پہلی, پہلی جو حدیث ہے وہ آپ ایک سو ففٹی سکس ون ففٹی سکس نمبر پر حدیث موجود ہے اور دوسری حدیث جو ہے وہ ہے ون فور ون یعنی ایک سو اکتالیس پر بھی موجود ہے اور تیسری جگہ جو ایک ہی ابھی جلد کی بات کر رہا ہوں نا ایک جلد کی بات کر رہا ہوں اور ایک جگہ میں ففٹی سیون نمبر پر یہ حدیث موجود ہے یعنی اور ایک جگہ یہ حدیث سکسٹی سکس میں یہ حدیث موجود ہے یہ حدیثیں نکال کر ان لوگوں کے سامنے رکھی جائیں انہیں کہیں ایک تو تم نے جھوٹ باندھا جوا والا یہ نکال کے دکھائیں جی بخاری میں کہاں جوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی تم نے ایک صحابیہ پر الزام لگایا ہے اور تمہیں اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہمیں بچائے میرا خیال ہے شیر حق بھی آگے ہیں روم میں تشریف فرما ہے, ہے نا آپ مولانا آپ تشریف فرما ہیں آپ تشریف لائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ کامل اب نصیر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہر بالم انسامت اور ان کی بیوی ام حرام ابو رضی اللہ تعالیٰ ابو دردر جماعت میں شامل تھے جب جنگ لڑی گئی قبرص کی جنگ جو لڑی اچھا ایک بات یہ ابو داود شریف میں بھی ایک حدیث ہے اس کے حوالے سے تو پتہ چلتا ہے کہ خسنت دنیا میں پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ اس کے سپاہ سلار عبدالرحمن بھی خالدن ولید رضی اللہ تعالی عنما ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ سن چھیالیس یا سینتالیس میں ہوئی تو اس حوالے سے بھی کسی بھی حوالے سے قبرص کے حوالے سے تو وہ دو سال کا ثابت ہوتا ہے اور اگر خصمت والی حدیث بھی اگر ہم لیں تو بقول ابو داود شریف کی جو حدیث ہے باب الجہاد والی تو اس کے اندر میں بھی اگر لیں تو اس میں بھی ثابت نہیں ہوتا پہلے تو ان لوگوں کا تو بالکل ہی میرے خیال سے جہالت بھری پڑی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور رہی بات موتا کی تو حرد عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے پابندی لگانے کے بعد کوئی صحابی ایسا بچا نہیں تھا کہ جس نے اس کی حمایت کی ہو تو یہ اب الزام لگانا صحابیہ پر اور صحابہ پر یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ تو تعالی ان کو ہدایت دے تو یہ کوشچن تن دنیا کے حوالے سے ذرا بتائیے گا ایک تو یہ اور کتنی اس میں کتنی مرتبہ حملے ہوئے کوسچن تن دنیا پر کتنی مرتبہ حملے ہوئے ذرا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جزراک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی وہ دوسری حدیث جو ہے حدیث کست دنیا کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے جی وہ یہ ہے کہ کالت ثمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الجس مینتی یق یقہ مدین اللہ تو میرے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کستیا کیسر روم کے شہر کست تنیا پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا تو میں نے پوچھا کیا میں بھی اس میں ہوں گی فرمایا نہیں ٹھیک ہے نا اور اس, اس جنگ میں جو یہ حملہ ہوا ہے میرے نبی ایک تو سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی فضیلت میں حدیث ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حملہ ایک ہی ہوا ہے جی ایک ہی حملہ ہوا ہے تو حضور علیہ سلاط وسلام کا یہ فرمانا آپ غور سے الفاظ کو سن لیں کہ اولو جے من امتی اولو جی سم امتی اولو جی سم امتی میری میری امت کا پہلا دستہ جیش پہلا دستہ ٹھیک ہے نا پہلا گروہ یعنی یخنا مدینہ کیسر مغفور اللہ پہلے کی شرط لگائی ہے تو پہلے جو پہلا دستہ تھا اس میں یزید نہیں تھا ٹھیک ہے اور دوسرے اس دستے کے بعد اس کے ساتھ لاکھوں میں جائیں وہ اس مغفرت میں شامل نہیں ہو سکتے کیوں میرے نبی علیہ السلام نے اس کی تخصیص فرما دی ہے کہ پہلے, پہلے کے لفظ سے اب والو جیش منتی جیش کہتے ہیں فوج کے دستے کو یعنی جی؟ تو آپ کامل اپنے اخیر میں دیکھ لیں اس میں یہ اس کو کہا گیا تھا تو اس نے ادھر ادھر کر کے ٹال دیا تھا لیکن اس کے جناب اس کے جو سپہ سلار تھے وہ حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا ہے اس میں جب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وہ شیر جو دو شیر کامل ابن اسیر والے نے لکھے ہیں یہ شیر پڑ رہا تھا تو جناب ان شیروں کو سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کو ضرور بھیج کر رہوں گا ٹھیک ہے تو ابھی پہلا تو چلا گیا مسلمانوں کو تکلیفیں بھی پہنچی مسلمان مسائب میں بھی مبتلا ہوئے لیکن یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہا اور بیوی کے پاس بیٹھا رہنے والے کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے اس پہلے جیش میں پہلے گروہ میں پہلی جماعت میں پہلے دستے میں جیش کا معنی یہ ہے اور آپ یقین نہیں تو اہل حق میرا خیال ہے شیر حق شیر حق جو ہیں وہ تشریف پر ماں ہیں ان سے پوچھ لو اس کا کیا معنی بنے گا اور پھر اس کے مطابق جناب اس کو شامل کر لینا اور اس کے بعد امدت القاری جناب والا اور فتح الباری نے اور دیگر شارحین نے ارشاد الصاری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے اگر یہ شامل بھی تھا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں مغفرت کی شرط بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہے فض اللہ اعلی ان مرادہ مغ پورن لمن بدے دا شرطل مغ پیراتے یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص بشارت مغفرت اس شخص کے لیے ہے جو مغفرت کی اہلیت اور شرط کا حامل ہوگا ورنہ وہ اس شبص بشارت سے محروم رہے گا یہ جناب والا یہ الفاظ جو ہیں پتہ الباری نے بھی لکھے ہیں اور عمدہ تلکاری میں یہ بات موجود ہے کہ ان قلو صلی اللہ علیہ وسلم مقبول الحمد مشروط ان بے یقون یہاں انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ لہم ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت اس کی ہوگی جو قابل مغفرت ہوگا حتہ اگر ان میں سے کوئی جہاد دنیا میں شرکت کے بارے بعد مرتد ہو جاتا ہے وہ اس عمومی بشارت میں داخل نہیں رہے گا اس میں بھی جناب والا اس نے ایسے ہی لکھا ہے بلکہ کھل کر ارشاد ساری والے نے کھل کر مخالفت کی ہے کہ یہ اس کا،, اس کا اہل ہی نہیں تھا تو گرامی قدر یہ حدیث جو ہے اس میں یزید کو جنتی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہاں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر خوبصورت دلیل لائی جا سکتی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے السلام علیکم السلام علیکم ذراک اللہ حضرت ماشاء اللہ شیر حقینک صاحب موجود ہیں علامہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو شیر حقینک سے جی لکھتے ہیں کالم دین ہے انہوں نے یہ کی روایت کے حوالے سے کچھ امام اعظم امام بخاری علیہ رحمان کی شان میں گستاخی کی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے حوالے سے حضرت علامہ حافظ محمد اشف قادی صاحب تام سلقات مالیہ نے بہت ہی زبردست اور انتہائی علمی تحقیقی گفتگو فرمائی ہے جس کی ساری ریکارڈنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ لوگ جو وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کی اقلیت کیا ہے کہ حبیث کہاں کی اور دوسری حدیث کہاں کی انہوں نے جو موڑ کر جناب کس جیسے انہوں نے یہ کیا اور یہ تو بالکل سراسر جو بےمانی ہے آخر میں حضرت آپ سے میں عورتہ شیر اقسابی آئے اور اس کے اور سے گفتگو فرمائیں تو زبردست اور بہت اچھا ہوگا تاکہ قرآن میں دین کا بھی اس کے حوالے سے ان کا بھی موقع فرض ہو اور ان سے دوباری شروع ہاتھ بند فرمائے تو آخر میں حضرت الامہ شفقادی رام پرکاش مارجا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جسے جس فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خانہ اور جس طریقے سے ان کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی کہ انہیں طلاق دے کے پہلے فارغ کر دیا گیا تھا تو یہ جو الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے اور جیسے کہ ان کا نام جو اس روایت کے اندر آیا کہ انہوں انہیں بہتری طلاق دے کے فارغ کر دیا تھا تو جس طریقے سے ان کا بات کرنے کا انیجہ تھا اور ایک تو صحابیہ اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی خالہ اور فلکران نے کہا کہ آئے مبارکہ ام اللہ یہ زون اللّہ کہ جو اللہ پاک اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لانے تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو کوئی عزیت پہنچا نہیں سکتا بعض الماء فرماتے ہیں اس سے مرادی نبی کریم علیہ اصلاط السلام کو جیت پہنچانا ہے تو کیا اس سے نبی کریم علیہ اثلا کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اس قسم کی زبان استعمال کرنا جبکہ روایت موجود ہے جب امام حسین نبی اللہ تعالیٰ کو شریک کی جب میں خواب میں بے شمار روایت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے بال بکھرے وغیرہ وغیرہ روایت آپ سب جانتے ہیں تو اس کے حوالے سے آخر میں فرمائیں اور یہ سوال اور آخر میں اس کے ساتھ ہی بتا دیں تاکہ ریکارڈنگ بھی ہماری فائنل ہو گئے اور میں بس بات, بات ختم کرنی ہے علامہ صاحب آخر میں یہ بھی فرما دیں کہ کیا ایسے نما کا ادب کرنا انہیں مستقبل اسلام کے نا جو لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو کیا ان کا ادب کرنا چاہیے ان کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر جو اس قسم کی باتیں کریں جسلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یہ تصحیح فرمانے یہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ نہیں تھی بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 66 میں موجود ہے اور دوسرے قرائن سے یہ بات ثابت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا نکاح حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا آپ ان کی زوجہ تھیں اور ان کے نکاح میں تھیں اپنے زوج کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھیں اور جو صحابی رسول یا صحابیہ پر جناب تان کرتا ہے لان تان کرتا ہے ان کی شان میں تنقیز کرتا ہے کبھی انہیں موتے والی کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے تو اس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ جو ساری کائنات میں مشہور اور معروف ہے منصبہ اجمعین یہ میرے نبی علیہ السلام کے فتوے کا وہ مستحق ہے اور جو حضور علیہ اللہ کے اس فتوے کا مستحق ہو اس کو مفکر اسلام نہیں مفکر شیطان کہا جائے گا کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا ادب نہیں تھا احترام نہیں تھا اللہ والوں کا ادب نہ کر کے احترام نہ کر کے ان کی مخالفت کر کے ان کی شان میں تنقید کر کے وہ جناب ازلی ابدی جناب والا لانتی ہو گیا بےمان ہو گیا ایسے آدمی مفکر اسلام نے مفکر شیطان ہوتے ہیں یا تو وہ توبہ کریں اپنے اس بیان سے جو انہوں نے جھوٹ حضور علیہ سلاۃ والسلام پر باندھا اور نبی کریم علی سلاط وسلام کے سرے انور میں جویں ثابت کی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا اور جناب والا کے آپ جوئیں نکالتے تھے بلکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ دا ام سامت رضی اللہ حرام رضی اللہ ہو تعالی انہا میرے نبی علیہ السلام کے سر میں مالش کرتی تھی ہاں ہاں جی سبحان اللہ ہاں جی تو ہاتھوں سے مالش کرتی تھی مالش کبھی دیکھا کبھی کسی کے کوئی ہاتھ سر میں ہاتھ ایسے مالش والے انداز میں لگائے تو اس راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے تو ان کا مطلب یہ تھا منشا یہ تھا کہ میرے میرے سرکار میرے اس پیل سے ان کو سکون ملے گا راحت ملے گی سکون ملے گا تو میرے اوپر جنت واجب ہوگی تو پھر جنت واجب ہو گئی حضور علیہ سلاط وسلام نے ان صحابیہ کو جن کے بارے میں اس نے متے کا اور معلومنی بے نکائی ہونے کا اور عرصہ دراز سے جناب طلاق شدہ ہونے کا جو الزام لگایا ہے اس سیابیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو علم تھا کہ چودہویں صدی پندرہویں صدی کے ملوانے ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہیں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی سبحان اللہ کہ تم بے مانو کچھ کر لو اب دیکھ لو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف جن جن پر جن جن پر ان بےمانوں نے خواب و خارجی ہوں رابضی ہوں تبدیلی ہوں کوئی بھی ہوں جن جن پر اعتراض کرنا تھا ہونا تھا ان سب کو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں جنتی ہونے کی بشارتیں ان کے منہ کالے کر دیے ہیں حضور علی سلاد والسلام نے اپنی بشارت سے نواز کے اور ان کے منہ ہمیشہ کے آمد تک کالے رہیں گے کیوں انہوں نے فرمان رسول کو جٹلایا تکزیب کی حضور علیہ سلاد والسلام کے پرمان کا تمسخر اٹھایا تو آخر میں وہی بات ہے منصبہ لانت اللہ لعنت اللہ ون ناسی اجمعین اب میرا خیال ہے کہ میں مائک شیر حق صاحب کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور میں چونکہ میری ہمت بھی اتنی نہیں میں بہت ٹائم سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور اس سے زیادہ میں متحمل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت پر میں جزا کر اللہ خیر السلام علیکم جی السلام علیکم بہت شکریہ اب صبح کور بہت شکریہ اللہ, بہت شکری اللہ بہت شکری